اے رضا خود صاحب صاحبِ قرآنِ ہے مدہِ ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی سیدی آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر میں صاحبِ قرآن سے مراد کون ہے صاحبِ قرآن سے مراد خداِ رحمان جل جلالہو ہے اور آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہے کہ آلہ حضرت اے, اے اے احمد رضا آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت یعنی ثنا خانی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے بلکہ تو آپ تو تعریف ہی نہیں کر سکتے کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف تو خود ان کا پروردگار اجزا وجل کر رہا ہے اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحط رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ